الحمد اللہ آج بعد شاء اللہ عقیدے کے درس بھی ہوگا اور آج اِنشاء اللہ نیا موضوع کے ساتھ بات ہوگی یہ جو مسئلہ ہے نفاق اور نفاق کی تعریف اور اس کے اقسام جیسا کہ بتایا گیا ہے پچھلے درس میں کہ کفر کے دو قسم کفر اکبر ہے اصغر ہے اور اسی کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سے پہلے شر کے اقسام بھی ذکر کیا گیا ہے اور آج انشاءاللہ نفاق کے اقسام بتا بیان کیا جائے گا نفاق کے اقسام کیا ہے اور نفاق کے مطلب کیا ہے ہم لوگ اکثر و بیشتر قرآن کے آیات جب سنتے ہیں خاص کر وہ آیات جو مدنی آیات ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہے اس میں منافق اور نفاق کے ذکر زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو منافق کس کو کہتے ہیں اور نفاق کے مطلب کیا ہے نفاق کے اقسام اقسام کیا ہے اور پھر اس کے بعد منافق کس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور کس کو ہم لوگ منافق نہیں کہہ سکتے ہیں اسی کے متعلق انشاءاللہ پورا تفصیل کے ساتھ درس ہوگا امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے نفاق یہ عربی لفظ ہے اور اصل یہ مصدر ہے نافق ینافق نفاقا و نفاق یہ اصل ہے اور نفاق کے اصل مادہ جو نفق سے نفق آپ دیکھو گے عربی میں نفق کس کو کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں اگر آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ دیکھو گے کوئی روڈ زمین زمین کے نیچے چلتا ہے اور اندر گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں اور نفق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان جب اندر چلے جاتا ہے تو پھر اوپر سے اس کی حقیقت یا وہ دکھتے نہیں انسان بلکہ اندر جا کے چھپ جاتا ہے آج کل لوگ گاڑی کے اعتبار سے لوگ چلتے ہیں لیکن پہلے جیسا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں یا کچھ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے زمین کے نیچے کچھ سرنگ یا کچھ چیز بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر نفق کے اندر چھپ جاتے تھے تو منافق بھی یہ نفق سے لیا گیا ہے کیونکہ منافق اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن اپنے دل میں کفر اور اسلام سے بغض اور انعد وہ چھپاتا ہے تو گویا کہ وہ بھی دل میں سننگ بنا لیتا ہے اور جو خبیز چیزیں خراب چیزیں اس کے اندر چھپا دیتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان مسلمان برکر کر چھپ جاتا ہے عموماً منافق حقیقت میں کافر ہوتا ہے اور یہاں سے مراد جو نفاق اکبر ہے جو اسلام سے انسان بغض رکھتا ہے تو وہ مسلمان تو بنتا ہے شکلن لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کے دعوی اسلام کے نام لے کر وہ مسلمانوں کے درمیان چھپ جاتا یہ اصل ہے لیکن اصطلاحی یعنی شران علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کو اور خیر کو ظاہر کرے اور کفر اور شر اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھے یعنی وہ بنتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں میں خیر چاہتا ہوں میں, میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں لیکن جب اسلام کے بارے باتیں ہوتی ہیں اور حقیقت جب دیکھا جاتا ہے اس کے دل میں تو دیکھو کہ الٹا اس کے دل میں کفر ہے اور اس کے دل میں اسلام سے نفرت ہے مدینہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے اور چند لوگ تھے جو لوگ اسلام ظاہر کرتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو وہ لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجدوں میں جماعت میں شامل ہوتے تھے جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے مسلمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے لیکن جب وہ لوگ اپنے خبیث اور شیطان کے یعنی کافلوں کے پاس جاتے تو یہ لوگ یہی ہیں وہ عیدالک الدین امن و آمن نہ یہی بقرہ میں اللہ نے ذکر کی ہے کہ مومنوں سے جب ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں لیکن اپنے شیطانوں کے پاس جب آ جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کے پاس تو وہ لوگ اپنے حقیقت ظاہر کرتے کہ ہم لوگ مذاق میں یا ہم لوگ خوف میں یا کسی وجہ سے ہم لوگ مسلمان بنے لیکن حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہی اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور خیر کو ظاہر کرنا اور کفر اور شر کو یہ دل میں چھپانا ہے. یہی نفاق کا اصل مطلب ہے نفاق کے اقسام کیا ہے نفاق کے دو قسم ہیں نفاق کے دو قسم ہیں جس طرح کفر کے دو قسم کہا گئے شرک بھی دو قسم ہے اسی طرح نفاق بھی دو قسم ہے ایک کو کہتے ہیں نفاق اکبر اور نفاق اکبر کو جس کو لمحہ تحریر کرتے ہیں ان نفاق یعنی اعتقادی نفاق اعتقادی نفاق کے مطلب کہ انسان کے نفاق عقیدے میں ہوتا ہے اور دوسرے قسم کی نفاق نفاق اثر جو عقیدے میں نہیں ہوتا عمل میں ہوتا ہے جس کو نفاق عملی کہتے ہیں اور دونوں میں بہت ہی فرق ہے دونوں میں بہت ہی فرق ہے کیونکہ نفاق اکبر کے مرتکب وہ سرے سے اسلام سے نکل جاتا ہے جیسا کہ بھی بیان کریں گے اور نفاق اثر وہ مسلمان ہی رہتا ہے تو فرق ہے نفاق اکبر نفاق کے اثر ایک تقسیم یا تو اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی نفاق اعتقادی جو عقیدے میں ہوتا ہے اور جیسا کہ پہلے درس میں یہاں جو ذکر کیا گیا بتایا گیا عقیدہ وہ اعمال ہے جو دل سے اس کے تعلق ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ سے محبت کرنا اور اسی طرح اللہ سبحان ہوتا اللہ کی کیا ہے اللہ سے خوف رکھنا خشیت کرنا توکل کرنا اس کو نفاق اس کو عقیدہ کہتے ہیں تو اگر اس میں انسان کوئی خلل کرتا ہے تو اس کو منافق کہیں گے نفاق اعتقادی اور اگر کوئی اعمال میں کرتا ہے، منافقوں کے عمل کرتا ہے تو اس کو نفاق عمل کہتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ ابھی ذکر کیا جائے گا نفاق قرآن میں اللہ سبحانہ و منافقوں کے ذکر کی ہے اور اکثر و بیشتر جو نفاق ذکر کیا قرآن میں وہ نفاق اکبر ہے یعنی قرآن میں جہاں بھی آپ منافق کے ذکر اللہ کرتے ہیں اور نفاق کا ذکر کرتے ہیں عموماً اس سے مراد ہے پہلے قسم کی نفاق نفاق کے اکبر یعنی جس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر آپ دیکھیے کہ نفاق بہت ہی خبیص عمل ہے اور نفاق بہت ہی خطرناک عمل ہے نفاق یہ کفر سے بڑھ کر ہے یعنی انسان ایک کافر ہوتا ہے تو کافر اللہ کے نزدیک تو مقبوض انسان ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہے لیکن منافق جو نفاق کرتا ہے وہ کافر سے بدتر ہے کیوں کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کے ناز تو ہر ایک جانتا ہے کافر کو ہر ایک جانتا ہے پہچانتا ہے اور کافر سے ہر مسلمان تو بچتا ہے لیکن منافق جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تھے ابھی بھی ہے وہ تو کہتے کہ میں مسلمان ہوں اب دیکھیں گے نام تو مسلمانوں کے نام ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے جہاد بھی کرتا ہے لیکن وہ کیا ہے جب اپنے شیطانوں اور اپنے گروپوں میں اللہ اپنے آدمیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ لوگ ساری الٹی باتیں کر دیتے ہیں اور اسلام کے راز بلکی فاش کرتے ہیں اسی لیے قرآن نے اللہ سبحان ہوتا منافقوں کے بارے میں کیا فرمائی ان نل منافقینہ فطر کن از فلیم یہ قسم کی نفاق جو عقیدے میں کرتے ہیں یہ لوگ جہنم کے اگنا حصے میں جا کے گریں گے یعنی کافروں سے بھی بدتر اور بلکہ وہ لوگ جہنم کی مستحق جائے. قرآن میں اللہ فرماتے ان فرماتین اللہ جام في جمیا <تصفيق> کے بے شک اللہ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا جمع کریں گے تو اس لیے اللہ سبحانہ اطان منافق تو رتبہ اور کافر کے ایک ہی برائے برائی ہے بلکہ منافق جو منافق اکبر ہوتا ہے وہ جہنم کے ادنا حصے میں جا کے گرتا ہے منافق کے اعمال کیا ہے منافق ہم لوگ کس کو کہتے ہیں یا نفاق اکبر کے بارے میں اکبر کے بارے میں کچھ دیر بعد بات کریں گے نفاق کے اکبر کے بہت سارے نشانات ہیں یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر وہ منافق نفاق اکبر ہے دیکھیے نفاق اور کفر میں فرق ہے یہ پچھلے درس میں بھی میں نے ظاہر کی بتایا گیا ہے کہ نفاق کفر کے ایک قسم ہے یعنی کاف کفر کے دائرہ بہت ہی بڑا ہے کفر کے دائرے میں شرک بھی آتا ہے کفر کے دائرے میں نفاق بھی آتا ہے یعنی نفاق کرنے والا کافر ہوتا ہے اور کفر کرنے والا ضرور نہیں کہ کی منافق ہیں کیونکہ مکہ والے کافر تھے منافق نہیں تھے مکہ والے ز... یعنی علانیہ کے طور پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ظاہر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو مسلمان ان لوگ سے بچنا آسان ہے لیکن جو مدینے میں رہتے تھے کچھ لوگ وہ لوگ نفاق کیوں نفاق میں پڑ گئے کیونکہ معلوم ہے کہ اللہ کے علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مدینے میں یہودی لوگ تھے اور اوس و حضرت دو, دو قبیلے دو قسم کے لوگ تھے ایک منافق یہودی لوگ تین قبیلے تھے بنو نظیر بنو بن بنو قیبہ اور تین اور کافروں کے دو تقریباً دو جماعت تھی اوس اور حضرت تو یہ دونوں یہ دو, دو لوگ تھے تو اللہ کے رسول جبائے حضرت مسلمان ہو گئے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہودی لوگ اپنے کفر پہ رہ گئے کچھ لوگ مدینے میں جو مشرک تھے یہودی وہ لوگ جب دیکھ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے اور شروع میں مضبوط تھے لیکن جب وہ لوگ نے دیکھا اور سمجھے کہ اسلام یہ ختم ہونے والا ہے مکہ والے کبھی بھی حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے لیکن جب سندو حجریم اللہ کے رسول کے مقابلہ ہوا مکہ والوں سے اور لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو زبردست جیت ملی ہے تو ان لوگ کے دل میں خوف آ کہ اب مسلمان لوگ مکہ والوں کو بھی ہرا دیے اور لڑتے جاتے رہے ہیں ہر جگہ جہاز میں جیتے جا رہے ہیں ایک دن یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ دب جائیں گے اور دیکھا کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں غنیمتیں ان کو ملتی ہیں بہت سارے فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو یہ خوف یہ ہے کہ کافی لوگ مشرق رہ گئے یہودی لوگ کچھ لوگ آ کے مسلمان ہو گئے اور لیکن مسلمان ہونے کے بعد خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے جب موقع ملتا تھا اسلام کے خلاف کوئی عمل کرنے کا موقع ملتا تو کرتے تھے اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہ ہم مسلمان ہیں ان سے ان لوگ کے بارے میں اللہ سخاندہ سوریہ بقرہ کے افتتاح میں اگر آپ لوگ پڑھو گے اللہ سخاندر مومنوں کے تقریباً دو تین آیت میں مومن کی صفات ذکر کی ہیں کافروں کے بھی دو تین آیت میں ذکر کی ہیں اور منافق کے تیرہ آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے ان بالله یعنی بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں وما ہم حقیقت میں وہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں جو خادی اللہ اللہ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں عماء اللہ حقیقت وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ کے احساس نہیں ہے فی قلو ان کے دل میں بیماری یعنی نفاق کے بیماری ہے فزادہ مردہ کیا ان لوگ کے بیماری بڑھتی جاتی ہے اور اللہ بڑھا دیتے ہیں یعنی نفاق اور شک و شبہات انہوں کے دل میں بڑھتی جاتی ہے آخر تک اللہ اللہ کے ذکر کی بھی آخر میں اللہ پرماتے ہیں وہ عید الق اللہ امن القالآمن جب مومنوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہیں نماز پڑھیں گے جہاد کریں گے عبادت کریں گے لیکن اپنے شیطانوں سے اپنے سرداروں سے اپنے کافر جماعتوں سے جب جم ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان معکم ہم لوگ حقیقت تم لوگ کے ساتھ ہیں ہم لوگ تم لوگ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے تو دیکھیے منافق کے راز اللہ نے قرآن میں کھول دی ہے بلکہ پوری صورت ایک کامل ہے سورہ منافقوں جس کو کہتے ہیں اور سور توبہ میں اللہ نے منافقوں کی بالکل راز کھول دی اس لیے بہت سے علماء سور توبہ کے کی نام کیا رکھتے ہیں الفاظ یعنی فاضحان بدنام کرنے والی صورت ہے کس کو بدنام کرتی منافقوں کے بدنام کی ہے پوری راز اللہ نے کھول دی ہے اور ان لوگ کی حقیقت بدان کی ہے دیکھیں منافق جو مدینہ میں تھے اکثر صاحب کرام ان کو پہچانتے نہیں تھے اکثر صاحب نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے کچھ منافق سب لوگ جانتے کہ منافق ہے جیسا کہ عبداللہ بن عبیب بن اور اکثر لوگ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ منافق کے بارے میں ان کے حال نہیں جانتے تھے اللہ سبحان فن فربت میں اللہ کہ اللہ کے رسول آرام میں بدو میں سے بہت سے منافق تھے جو آپ انوں کو پہچانتے نہیں ہو ہم لوگ جانتے ہیں لوگوں کو تو اس لیے اللہ کے رسول ان کے مومن سمجھ کے انوں کے ساتھ تعمیرات کرتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ یہی کریں گے لیکن حقیقت میں وہ لوگ منافق تھے اسلام سے دشمنی کرتے تھے اس لیے کچھ نشانات ہیں ایک یہ علماء ذکر کرتے کہ اگر کوئی انسان مومن بن کے لیکن دل میں اللہ کے رسول کی تکزیب کرتا ہے یا اسلام کے بارے میں اس کی قرآن کی تکزیو کرتا ہے تو منافق ہے بڑا منافق اسی طرح اگر وہ اللہ پر مذاق اڑاتا ہے جب بھی موقع ملے تو اللہ پر مذاق اڑاتا ہے یا اللہ کے رسول یا اللہ کے احکامات پر جب بھی چاہے تو مذاق اڑاتا ہے اور مومن تو بنتا ہے لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس طرح کرتا ہے بڑا منافق ہے اللہ اللہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وبن محمّ صدقات ارے کچھ لوگ ان میں سے آپ کو صدقات بانٹنے میں اللہ کے رسول زکات صدقات جب بانٹتے تھے تو لوگ اللہ کے رسول کی تقسیم پر تانا لگاتے تھے کہ اللہ کے لیے نہیں تقسیم کر رہے رشتے داری کر رہے یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے تو اس طرح اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے اور اللہ کے رسول اللہ نے دی کہ یہ لوگ منافق ہے اسی طرح وہ لوگ بہت سے لوگ دین کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کو کبھی کوئی مسئلے پہ لڑائی ہوتی ہے اختلاف ہوتا تو ان لوگوں کو جب اللہ رسول کے رسول کی طرف بلایا جاتا تھا تو جلدی نہیں آتے تھے اسی لیے اگر بھی آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسی جماعت ہے جب ان کو اللہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے طرف ان کو بلایا جائے اور اعراض کرے تو سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے اللہ ہیں منافقوں کے بارے میں وہ رسول ہوں ادا تریقن جب ان لوگ کچھ لوگ کو اللہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے لیے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو کچھ جماعت ان میں سے اعراض کرتے نہیں چاہتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگ کے دل میں بیماری ہے جب ان لوگ یہ اللہ سلخان یہ ڈرتے کہ اللہ سخان اللہ کے رسول لوگ پر ظلم کریں گے یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ لوگ منافق ہیں تو جو بھی مسلمان کسی بھی نسلے میں اگر اس سے کہا جائے کہ چلو اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ سن لو چاہے اپنے ذاتی معاملہ ہو یا کسی اور کے معاملہ ہو تو سمجھو اگر وہ اعراض کرتا تو یہ منافقوں کی صفت ہے اس لیے اس کے اندر بڑے نفاق کی ایک علامت اس لیے اس سے توبہ کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ سب اگر کوئی انسان کسی کافر کی جیت یا کیا اگر مسلمانوں پر یعنی حاوی ہو جائے اور یہ مسلمان خوش ہو جائے اور تمنا کرے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں کے ماتحت رہیں تو سمجھو اس کے اندر یہ نفاق ہے یہی منافق مدینہ میں یہی لوگ تھے اللہ پرمات کے بارے میں ان تمس تم ہسنا اے تصویر ایمان لو ایمان والو یہ صورت توبہ میں اللہ نے سارے نشانات بتائی ہیں کہ جب تم کے کوئی حسنا کوئی اچھائیں ملتی ہیں کامیابی تم لوگ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور ان تم سس کو جب تم لوگوں کا کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تم لوگ کا کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں بلکہ کامات لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ نے تو کہا کہ یہ کام مت کرو یہ کرو تم لوگ میرے حملوں کے بات نہیں سنتے ہو جیسا کہ غزل بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا بار وہ لوگ بدسلوکی کی ہے اور آپ اگر تاریخ سیرت پڑھ لو تو ہر ہاں میں دیکھو گے تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ یہ اس طرح کرتے تھے جیسا کہ غزل احد میں اللہ کے رسول غزل عہد سلطین ہجری میں یہ مشورے صحاب کرام سے کی ہے کہ ہم لوگ مکہ والے آن آ رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے ہم لوگ کہاں مکے سے مکے کے باہر ان لوگ سے ملاقات کریں وہ لوگ مدینے کے اندر لڑائی کریں یا مدینے کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشورہ کر رہے تھے کرام سے کہ مکہ والے تو قریب ہو گئے ہم لوگ یا تو نکلے باہر ان لوگ سے لڑائی کریں یا تو اخت کے جگہ میں یا تو ہم لوگ مدینے میں لڑے تو اللہ کے رسول کی یہ رائے تھی کہ ہم لوگ مدینے میں رہ کے لڑے یعنی ان لوگ کو مدینے میں آنے دو اور ہر گلی میں جب آئیں گے پھنسیں گے تو کو ہم لوگ ختم کر دیں گے اور عبداللہ بن مسلود جو منافقوں کے جو لیڈر تھے اور بہت سے بڑے بڑے جو محمد عم تھے یہی رائے دیتے تھے کہ مدینے میں رہو لیکن جو نوجوان صحابی تھے وہ لوگ کہتے نہیں باہر جا کے لڑیں گے حضرت حمزہ حضرت علی اور بڑے بڑے صحابے وہاں جو تو اللہ کے رسول جب دیکھا کہ اکثر لوگ باہر جانے چاہتے تو اللہ کے رسول نکلے تو یہ عبداللہ مسلول یہ بھی نکلے اور تقریبا اس کے پاس 300 سو تھے اللہ کا رسول جب وہاں جائے گئے اور قریب ہو گئے تو وہ منافق آ کے اپنے نکلنے لگا اور ہم نہیں کریں گے محمد اللہ رسول آپ میری بات نہیں مانتے ہو ہم اندر لڑنے چاہتے تھے آپ میری بات کیوں نہیں مانتے ہو تو خود واپس آئے اور اسی طرح ان کے پیچھے تین سو آدمی بھی واپس آئے تو یہ مسلمانوں کے چوٹ لگی یہ دلیل ہے کہ مسلمان کے خلاف یہ عمل کرتا حرک مسلمان بر رہا ہے اور یہی نالک انسان یہی اللہ کے حضرت عائش پر تحمت لگائے کہنے لگی حضرت عائشہ سفر اللہ کسی حضرت صفان معطل کے ساتھ زینا کی کام کی ہے تو یہ اللہ کے رسول کے عزت میں یہ تانا لگا رہا نا کہ جہاں تک یہ ہے لیکن یہی منافق کی صفات ہیں یہی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لڑائی جی جی ویج قصبے سے واپس آ رہے تھے اور ایک کنویں کے پاس ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں آپس میں لڑنے لگے مہاجر جو ہجرہ یعنی مکہ والا ایک تھے اور مدینے والا آپس میں لڑتے لڑتے یہ مہاجر مہاجروں کو پکارنے لگے کہ آ جاؤ میری مدد کرو اور یہ ان لوگوں کو پکارنے لگے اللہ کے رسول اور یہ منافق جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی اب علی کیا ہے الْأَعْزُ الْعَدَل کہ ہم لوگ مدینہ جائیں گے اور ذلیل لوگ کو نکالیں گے عزیز ذلوگ ہم لوگ رہیں گے اللہ کے رسول کو سسا یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول دونوں میں اسلح کرنے کے بعد وہ آدمی کو یہی جو اور وہ بار بار قسم خطے ہم نے نہیں کہا لیکن جب موقع میں بتانا چاہتے کہ جب موقع ان لوگوں کو ملا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ بدسلوک ہر موقع پر یہی کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول عبداللہ نبین سلو کو قتل نہیں کی ہے حالانکہ اس کو قتل کر سکتے تھے حضرت ایک بار جب یہ تو ہمت لگائے تو اللہ حضرت عمر خطاب کہنے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دو اجازت دو ہم قتل کر دیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں چھوڑ دو باہر والے لوگ کیا کہیں کہ محمد اپنے دوستوں کو قتل کرے کافلوں کو کیا پتا کہ منافع ہے کہ مسلمان ہے تو اگر اللہ کا رسول قطع کرتے تو لوگ بتائیں گے کہ محمد اپنے ایسے لوگوں کو قتل کرتے تو اللہ کے رسول نے نہیں قتل کی ہے حالانکہ قتل کی مستحق تھا اسی طرح قبڑوں کے اقسام یہ منافقوں کی یہ بھی صفت ہے کہ ہمیشہ علماء پر تانا لگاتے ہیں اہل دین اہل توحید اہل اسلام پر ہمیشہ تانا لگاتے ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں آپ دیکھو کہ بہت سے مسلمان آج کل ہیں جب نام فہرست لیتے ہیں میں یہ کچھ لوگوں کی تو کبھی مثال علماء پہ نہیں دیں گے اپنے مسلمانوں پہ لیکن جب انگریز یا کافر یا کسی او کے کسی کے بارے میں بات کرنی تو عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ علماء جو اسلام میں ہیں ہمیشہ ان کے توہین کرتا رہتا ہے ہمیشہ ان لوگ تنقید کرتا رہتا ہے تو ایک نفاق کی یہ بھی نشانی ہے تو اس لیے منافع جو اکبر ہیں اس کے باہر مین چیز اس کے دل میں کیا ہے کہ وہ اس کے دل میں اسلام سے اسلام میں محبت اسلام اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے نہ اس نے اسلام کے تقریباً اس کے اسلام کے اقامات اس کے دل میں قبول ہیں اور لیکن ظاہر یہ کرتا لوگوں سے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں میں متقی ہوں اماں پڑھوں گا جہاد جو لوگ کرنے کے لیے جاتے تھے اسی طرح ان کے بڑی نشانات میں یہ بتایا اللہ کے میں قرآن کہ وہ لوگ ہمیشہ مذاک اڑاتے ہیں اور پچھلے درس میں وہ آقع ذکر کی ہیں تو اللہ کے رسول قزو تبوک سے بس آ رہے تھے تو منافق کچھ لوگ آپس میں تھے تو مذاق اڑانے لگے کہنے لگے یہ صاحب کرام ان لوگ سے زیادہ ہم لوگ کسی کو کھانا یعنی پیڑ بھرنے والے ان لوگ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یہ لوگ صرف پیڑ کے لیے آتے ہیں یعنی مذاق کس طرح اڑا رہے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول شاسن تک یہ خبر ملی اور یہاں آیت نازل ہوئی فوراً کہ یہ لوگ کیا ہے لا قد قل کہ اللہ چاہتے قد رو کد کفر کن اب اللہ آیا رسول ہے کن تم تج تحظ کیا اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آیات رہ گئی کہ مذاق اڑانے کے لیے یہی رہ گئے بس اللہ چاہتے دے معذرت مت کرو تم لوگ نے کفر کی ہے اور یہ جو مذاق اڑانے والے الجد نقیص تھے حالانکہ اللہ کے رسول کے بعد یہ بادما سچے مسلمان بنے اور توبہ کی ہے لیکن اللہ کے رسول کے زمانے بڑے منافق تھے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے اللہ کے رسول کے خلاف بہرحال توبہ کر لی لیکن اس سے پہلے اتنا ہی بڑا منافق تھا تو ایسے کچھ لوگ تھے موقع کبھی نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی موقع مل گئی فوراً اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی عمل کرتے تو اس لیے آج کل یہ نشانات بتائے گے کہ آج کل اگر کوئی بھی مسلمان یہ ساری نشانات اس کے دل میں ہیں تو پھر اس سے پاک کرنا چاہے ورنہ وہ کہ نفاق کے اکمر میں پڑ گئے آج کل دنیا میں اگرچہ مسلمان بہت ہیں لیکن مسلمانوں میں بہت سے لوگ اس طرح ہیں مسلمان تو پڑھ رہیں گے نماز میں آئیں گے لیکن اسلام کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تنقید کرتے رہتے ہیں صحیح کہ نہیں کوئی فتویٰ اگر کوئی عالم صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی پہ نازی یعنی بتایا تو لوگ کیا کرتے فوراً اس کو تنقید کرتے ہیں کہتے وہ زمانہ ختم ہو گئے اسی طرح کچھ لوگ دین دار لوگ کو دیکھ کر نفرت پیدا کر دیتے ہیں بھائی داڑھی والے نیک لوگ جو چھوٹے چاہیے کپڑے پہنتے ہیں یہ جو اس طرح ہمیشہ نماز میں رہتے ان کا ہمیشہ مذمت کے ساتھ بات کرنا یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے انسان بلکہ مومن کے شان یہ ہے کہ جب اللہ والوں کو دیکھے تو بہت خوش ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں عید اکلدین ابھی آیا نا اللہ کے رسول جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائے جو اللہ میرے آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کیا کہو فقل سلام علیکم تم لوگ کو سلامتیوں قریب کرو اور خوشخبری دو آج کل دین داروں کو کیوں دور ہٹایا جاتا ہے اور اکثر لوگ ان غلط نظرے سے دیکھتے ہیں اور ان لوگ سے نفرت کرتے تو یہ نفاق کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی انسان اسلام کے احکامات پر مذاق اڑاتا ہے کوئی اسلام بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے کے لیے کچھ دن تو ان بار چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی نفاق کے علامت اس سے بچنا چاہیے یہ نشانات بتایا گیا ہے جو کچھ بتایا گیا ہے تاکہ اس سے بچے نہ کہ اس کو سیکھ کر کریں بلکہ اس سے بچنا چاہیے اللہ سبحانہ و منافقوں منافع کی کچھ صفات بتائی یعنی وہ لوگ نفار کرنے کے بعد ان کو کہ یہ لوگ اس طرح لوگ کی صفات, ہیں. دیکھتے ان کی صفات کیا ہے کہ تحلیف کی صفت یہ کہ منافق جو تھے نیکی کم کرتے تھے عبادت کم کرتے تھے صرف جہاں لوگ دیکھتے ہیں وہاں آ کے پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے مسلمانوں اس طرح. کہ آپ دیکھو گے کہ اگر بھیڑ ہے مسجد میں لوگ زیادہ آتے ہیں درس میں زیادہ لوگ آئے تو آگے پہنچ جاتا اور جہاں دیکھتا کہ مسجد میں جماعت کم ہے لوگ زیادہ اس کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں درس میں دو تین لوگ ہیں تو کہتے ہم کیوں جائیں جب زیادہ رہتے سالے بن کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور دکھاتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ نے بتائی کہ منافع کو کی صفت ہی جو مدینے میں تھے اسی طرح ان لوگ اس صفت یہ کہ ہمیشہ دل ان لوگ کا مزدل تھا جہاد میں دل دبا کے جہاد کرتے تھے اور کبھی بھی موقع مل جائے لوگ بھا جاتے تھے اللہ پرماتے منافق کے بارے میں لو او او مغارات او جدونتوں کہ اگر یہ منافق لوگ یعنی مل جا کسی مل جا کسی پناہ یا کسی گھسنے کے یا چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ لوگ جہاد سے اس طرح بھاگ جائیں گے اور چھپیں گے تو یہ ان لوگ کے تھا اور صحابی کرام جوش میں رہتے تھے ہمیشہ جہاد پہ آگے رہتے تھے اسی طرح اللہ پرماتے کے ہمیشہ ان لوگ کے ایمان مدبزب ہے یعنی نہ یہاں رہتے ہیں نہ وہاں رہتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں جیسا کہ بتایا گیا کہ کبھی مام مومنوں کے ساتھ کبھی منافق کے ساتھ کبھی موقع ملا تو اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتے ہیں یہ نفاق اکبر اس کے حکم کیا ہے علمام اتفاق ہے کہ اس طرح کرنے والے اشخاص یعنی جو اسلام کی اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا اسلام مکمل دل میں نہیں بیٹھا اور اسلام کو دل سے نہیں قبول کرتے ہیں اسلام کے اتفاق کیو لو کافر ہیں اگرچہ نام مسلمان ہیں دنیا کے احکامات میں ہم لوگ کو مسلمان ہی بنائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول نافر ساتھ مسلمان ہی کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جہاد بھی کرتے تھے غنیمت ملتی تھی کو بھی دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول ان کو جانتے تھے اور اللہ کے رسول حضرت بن الیمان کو بتائی کہ یہ لوگ کون ہیں اس لیے صحاب اکرام اس سے ڈرتے تھے ابو امر خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت حدیفہ سے پوچھتے تھے کہ آپ ان کو صفات بتاؤ کیونکہ اللہ کے رسول یہ منافق کے اسما اور کچھ نشانات اللہ کا حضرت حضیفہ کو صرف بتائے اور سب کو نہیں بتائے تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو اللہ سہادر ان لوگوں کے حال اللہ سہادر حساب کریں گے مسلمان یہاں ہی بنے ہیں بنتے ہیں اور مسلمان ہی رہے لیکن اللہ کے نزدیک ان کے حساب اور یہ عذاب قیامت کے دل ملے گا اس لیے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر بکر حضرت عمر بار بار پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں اتنا لوگ ڈرتے تھے اتنا ایمان اور تقوا رکھنے کے باوجود اس سے ڈرتے تھے اور ہم لوگ ایمان کمزور ہے پھر بھی حمد اللہ میں منافق نہیں یہ انسان کے دل میں نفا کبھی پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کے احساس نہیں ہوتا ہے آپ خود دیکھو کہ اللہ کے احکامات اگر آپ دل سے اور سینے سے استقبال کرتے ہو لیتے ہو تو آپ کے دل میں ایمان ہے اور اگر اللہ کے احکامات چاہے آپ کے آپ کے افعال کے خلاف ہوئے آپ کے مذہب کے خلاف ہوئے آپ کے کسی بھی عالم کے خلاف اگر ہو لیکن حق وہی ہے اگر آپ کے دل میں کچھ یعنی اس کو قبول کرنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا تردد ہوتا ہے تو جان لو کہ آپ کو آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے اس لیے پاک کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و وہی دل صرف قبول کرتے جو مکمل ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے تو یہ ان کے حکم کیا ہے علماء میں اتفاق کا ایسے لوگ جو نفاق اکبر کرنے والے یا جو مسلمان بنتے ہیں چاہے اسلام کے افعال کرتے ہیں لیکن دل میں اسلام کے بغض رکھتے ہیں اسلام کے خلاف تمنا کرتے ہیں کہ مسلمان جب چاہے تو دب یعنی مسلمان دب جائیں اور مسلمان ہمیشہ ضلیل رہے اور کافر اگر حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر تو اس کے ساتھ دیتا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ مسلمان تاکہ ختم ان لوگ کے نام ہو جائے تو یہ بڑی نشانی ہے اس لیے انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے کیونکہ کفر اکبر ہے یہاں علماء میں اختلاف ہوا کہ ایسے لوگ کی توبہ قبول ہوتی کہ نہیں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی منافق ہو اور وہ اس طرح اس کے دل میں ہے اور وہ پکڑا گیا تو پھر اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہے کہ نہیں اگر اس کو پکڑنے سے پہلے کسی جرم میں ملوث ہونے سے پہلے پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر سکتا ہے جیسا کہ کوئی جیسا کہ میں نے مثال دی قیس سے تو تھے لیکن ایمان اور توبہ کی اور کچھ اور منافق جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ شروع میں تھے لیکن دھیرے دھیرے ان کے دل متاثر ہوئے پھر مومن مکمل ہو گئے تو اس لیے لیکن اگر وہ کسی جرم ملوث ہو گئے کہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اس کو پکڑا گئے تو کیا اس کو توبہ اس کی تو اگر توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے بہت سے علما کہتے ہیں اس کے توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ یہ دھوکے باز انسان ہے ابھی بھی آپ پکڑ لو تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ موٹ آپ کو دھوکہ دے کر وہ توبہ کر لے اور حقیقت میں پھر بھی دل کے بعد بھی حقیقت ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں اس کو ہر حال میں قتل کرنا چاہیے اور اس کے معاملہ اللہ کے نزدیک اگر اسے دل سے توبہ کی تو علامات کریں گے دل سے نہیں کی تو کم سے کم ہم لوگ کے سر سے تو محفوظ گے۔ فہرحال علماء میں یہ میں فیصلہ نہیں دوں گا لیکن یہ علماء کے اوپر ہے علماء اگر کوئی اس طرح جو آ جائے جو اسلام اس مسلمان بن کر اسلام کی توہین کرتا ہے اسلام کو گالی دیتا ہے اللہ کے رسول پر مذاق اڑاتا ہے یا کوئی بھی نفاق کا عمل کرتا ہے تو پکڑنے کے بعد سے توبہ کروانا اگر کروانا چاہتے علماء تو توبہ کرائے لیکن توبہ قبول ہم لوگ کریں گے کہ نہیں یہ جو موجود علماء اور جس ملک میں الگ الگ ہے کچھ لوگ کچھ لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کو چھوڑتے نہیں تو یہ ان لوگ کے فیصلہ وہ لوگ کریں اس کے بعد دوسرے قسم کی نفاق آئیے دیکھتے ہیں دوسرے نفاق کیا ہے اور دوسرے قسم کے نفاق نفاق اصغر ہے جس کو نفاق عملی کہتے ہیں یہ بھی کفر اثغر شر کے اسغر کی طرح یعنی نفاق کے اثر کرنے والا شخص کافر نہیں وہ مسلمان لیکن وہ فاسق اور مرتقب کبیرہ ہوتا ہے یعنی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی صفات کچھ ایسے اعمال ذکر کی ہے کہ اگر مومن کر لیتا ہے تو مومن ہی رہ جاتا ہے لیکن وہ نہگار ہوتا ہے اور اس کے دل میں نفاق کی کچھ حصہ آ جاتا ہے تقریباً کئی چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ چیزیں ہیں تو سمجھو وہ نفاق اس کے اندر ہے اور اس کو نفاق کے کہتے ہیں نفاق کے قبر میں بہت فرق ففاق کا اخبار بتایا کہ مرتد کافر اگر اس پر حجت قائم کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور توبہ کیا جائے کہ کی نہیں کرایا جائے قتل کیا جائے کہ کی نہیں یہ علماء نے اس میں ایک اختلاف ہوا لیکن یہ صحیح کہ اگر وہ مصر ہے تو قتل کرنا چاہیے لیکن اگر انجان ہے یا حاکم میں وقت جو موجود ہے دیکھتا کہ ہاں توبہ کرنے کی گنجائش اور توبہ ہاں سچی اس کے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان نفاق اصغر کے مرتکب ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں وہ مسلمان ہے اور آج کل میں سمجھتا ہوں ہو, ہم کے اندر بھی بلکہ نبے بے, بے پرسن مسلمانوں کے اندر یہ نفاق کے اثر ہے اور نفاق کے اثر کے مطلب وہ اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ منافقوں کے اعمال ہیں اور جس سے بچنا چاہیے یہ تقریباً چند اعمال ہیں آئیے دیکھ کون سے اعمال ہے سب سے پہلے دو حدیث ہے ایک حدیث من اللہ کے رسول فرماتے ہیں آیت المنافق کی طلاق کی منافق کی تین نشانی اب دیکھو کہ یہ تین نشانات ہم لوگ کے اندر ہے کہ نہیں اذا حدث حد جب بھی بات کرتا ہے یا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور مسلمانوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا یہ حد جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ افنف جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور آج کل اکثر مسلمان یہی کہ وعدہ کریں گے اور دل اور میں نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اور نیت ہے کہ ہم کریں گے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا تو وہ معذور ہے لیکن پہلے ارادہ کر لے کہ ہم نہیں کریں گے یہ خلط ہے وہ عید اور جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے تو اللہ کے بخاری مسلم کے عدب و حریرہ کا حدیث ہے تو اس میں تین بتایا گیا ہے دوسرے حدیث عبد اللہ بن عمر العاص حضی اللہ عنہ اس میں چار بتائی کیا ہے ارب امنکنفی ہی منا منافق خالصن چار قسمتیں ایسے ہیں اگر جس کے اندر پائی گئی وہ خالص منافق ہو گیا ہے اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہے تو سمجھو اس کے نفاق کے ایک ہی حصہ یا کچھ بھی یار اس کی صفت ہے کیا ہے چاروں تمین خان جب اس کو کوئی امانت دی جاتی تو اس میں خیانت کرتا یہ حضرت ابور حدیث امیدر ہے دوسری حدیث میں جو ذکر کیا گیا وہ ادا حجت اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ بھی ابو حرک حدیث میں گزر چکا ہے نمبر تین اس حدیث میں وہ عید آحد جب عہد و پیمان کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے غداری کرتا ہے یہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کچھ علماء کہتے ایک ہے لیکن الگ الگ وعدہ وہ انسان زبان سے کہتا ہے عہد و پیمان نہیں کرتا لیکن عہد و پیمان اس سے پڑتا ہے کسی سے آدھ و پیمان کرتا سلح کرتا ہے کرتا کوئی بھی چیز ہے لیکن جب موقع فائدہ موقع مل جاتا ہے تو کیا غداری کرتا ہے دھوکا دیتا ہے تو یہ تقریباً یہ الگ ہے اس سے وَإِذَا لڑائی کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو کیا فجور کرتا ہے فجور یعنی گالی گلوچ اور زیاتی کرتا ہے یہ تقریباً دونوں حدیث کو اگر ملایا گیا تو اس میں پانچ ہی ذکر کی گئی انسان جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور مسلمانوں تو جھوٹے بلکہ انسان آج کل اپنے بھائی اور اپنے رشتے داروں بھی کا کیونکہ عادت بن گئی جھوٹ بولتے بولتے انسان سچنوں کو بھی جھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو اسے جھوٹ بولنا اور لوگ جھوٹ بول کے قسم بھی کھاتے ہیں یہ تو اور بڑھ کر یہ کبیرہ گنا ہے اور جھوٹ بولنا مسلمان کے شان نہیں کہ وہ جھوٹ اللہ کا رسول زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولی صحابہ کرام بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے صرف جھوٹ بولنا منافقوں کی صفت ہے اور کیا ہے جب انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پوری کرنا چاہیے نمبر تین جب کہ آپ کو کوئی امانت دیتا ہے تو اس کی پوری کرنا چاہیے اس یہ تینوں کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھو نفاق ہے نمبر چار جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ منافقوں کی دو حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے اور نمبر پانچ جب لڑائی کرتا ہے تو فجور کرتا ہے فجور کے مطلب کیا ہے اکثر مسلمانوں میں اکثر موجود ہے یعنی ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں میاں بیوی میں بچوں میں پڑ سے ہر ایک صرف لڑائی ہوتی ہے لیکن مومن کے شان یہ ہے کہ لڑائی ہونے کے وقت بھی گالی گلوچ نہیں کرتا ہے نہیں لگاتا نہ انسان بے انصافی کرتا ہے یعنی لڑائی بھی آپ کا جو حق ہے ہم کو دینا لیکن لڑائی کی وجہ سے میں اس کو بھی دبا دوں یا اس میں بھی آپ کو تہمت لگا ہے. عزت میں دسا کے لوگ آج کل ہے لڑائی ہوئی تو ماں کو بھی گالی باپ کی گالی دادی کی بھی گالی پورے خاندان کی گالی یہ کس کے ہے یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے اور اسی طرح فجور کے مطلب کچھ علماء تفسیر کی ہے کہ انسان جب لڑائی کرتا ہے یا کسی حق کے لیے لڑتا ہے تو حق سے زیادہ وہ لے لیتا ہے زمین کے لیے لڑیں گے تو کیونکہ یہ بیچ میں اٹ گئے تو کہتے ہم اتنا لینے کے بجائے اور زیادہ تم سے لیں گے کیونکہ کیوں تم بیچ میں آ کے پھنسے اور جیسا کہ لوگ بلکہ سنا دیتے ہیں کہ جان لو کہ ایک جوتا مارو گے ہم دو ماریں گے تو یہ بھی جیسا کہ لوگ سنا تو یہ بھی تو اسی طرح ہے آپ کی اجازت اتنا اسلام میں کہ اگر آپ کے ساتھ کو کوئی ظلم کرے تو آپ اتنے ہی جواب دو ڈبل تبل لینا یہ بھی اس میں آتا ہے یہ تقریباً ان دونوں حدیث سے پانچ آگئی جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ منافقوں کی صفت ہے جس کے اندر ہے سمجھو کفرے یہ نفاق عملی عقیدے میں نہیں اس کے دخل ہے یہ عمل سے ہے نمبر 6 اسی طرح جو دوسرے حدیث سے آتی ہیں کیا ہے ریاکاری کاری کرنا اور یہ شرک میں بھی اللہ کا رسول ذکر کی ریا کرنا یہ شرک کا ہے اور ریا بھی نفاق کا اثر ہے اللہ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں یوراس ادا قام ادا صلاح جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں قام و خلا یوراس کے لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جب زیادہ لوگ رہیں گے تو وہاں نیک اتقی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جہاں لوگ نہیں دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں اہمیت دینے والے بھی ہوتے ہیں وہاں وہی بن جاتا ہے جیسے کے لوگ ہیں یعنی صرف رنگ اپنا بدلتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ غلط ہے اسی لیے سے اللہ کا رسول بار بار یعنی اللہ کا رسول تنبیہ کرتے تھے حدیث میں آتا ہے اکثر منافقی امتی قرآن کہ میری اکثر امت میں اکثر منافق لوگ کاریوں میں ہوتے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ کو دین تعلیم کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ دین کے مسئلے پہ انسان نیت اس میں خراب کرنا ایک بڑی بات ہے اسی لیے بہت سے لوگ آپ دیکھو جب درس دیتے ہیں اللہ ہم لوگ کو بچائے اس سے جب انسان درس دیتا ہے یا خطبہ دیتا ہے یا قرآن سناتا ہے کچھ بھی لوگ تعریف کرتے کہ نہیں کہ آپ کے ماشاء اللہ آواز تو اچھی تھی آپ کے خراب تو بہت زیادہ اچھی ہے آپ کے درس بہت ہی اچھے تو اس طرح یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے تو انسان ریا کرتا ہے اس لیے اللہ کے رسول نے کہا میری عمت میں علماء اور میں زیادہ منافق ہوتے ہیں یہاں سے منافق بڑا منفاق نہیں جو قاتر ہے سے مراد چھوٹے نفاق یعنی ریا کرتے اسی طرح اعمال منافقوں کے اعمال میں سے جو اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ نماز سے پیچھے رہنا کل کے درج پچھلے درس میں بتایا گیا کہ نماز کو مکمل چھوڑنا بہت سے علماء کے نزدیک کفر اکبر ہے اور کچھ علماء کہتے کہ کفر اصغر ہے اگر انسان کبھی کبھی چھوڑتا ہے تو نماز کو چھوڑنا کفر اصغر ہے یا کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور نماز سے پیچھے رہنا یہ نفاق کی ایک نشانی ہے اللہ قرماتے منافقوں کے بارے میں وہ عیدا قام و اید صنعت جب نماز کی لیے اٹھتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ اپنے دیکھ لو ہم لوگ آج کل ہی ہوں گے کہ آزان ہوئی اوف یار ٹائم کیوں اتنا جلدی ٹائم گزر رہا ہے آزان کیسے ہو گئی یہ باقی وہ باقی ہے اچھا ٹھیک ہے جب جماعت شروع ہوگی تو بھاگیں گے جب آپ دیکھو گے تقویر شروع تو انسان وضو کرنے لگتا ہے دوسری کسی رقم مل جاتی دوسری جماعت مل جاتی ہے یہ کیا بھی کون چیز کی نشانی ہے لفاق کی نشانی ہے حدیث بات ہے ایک صحابی فرماتے ہیں عبداللہ مسعود یا کسی اور راوی کے ہے صحابی کے نام میں بھول گیا ہوں کیونکہ مجھے خیال عبداللہ مسعود ہے کہتے کہ ہم میں سے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی پیچھے نماز سے رہ جاتا تھا جو منافق ہی رہتا اور جو نماز سے نماز جو پیچھے رہتا ہم لوگ اس کو منافق ہی سمجھتے تھے تو اگر وہ صحابی ابھی آج کل آ جا تو پھر کتنا لوگ کو منافق سمجھیں آج کل دیکھو گے جو پوری جماعت حاصل کا پانے والے پاکے لوگ سے کم ہے حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ اکثر لوگ پوری جماعت پاتے تھے ایک دو تین آدمی کھڑے ہوتے تھے پانچ دس آدمی کھڑے ہوتے تھے اور جب دس پانچ آدمی ہوتے ہیں کھڑے ہوتے لوگ ان لوگ کو غور سے دیکھتے تھے تو لوگ بھی شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو میرے بارے میں لیکن آج کل کیونکہ اتنا زیادہ ہو گئے تو اس تیسری انسان کو شرم بھی نہیں آتی ہے تیسری نماز میں تخل نماز سے نماز میں سستی کرنا نماز نماز ادا کرنے میں سستی کرنا ہے اس کے لیے دیر میں آنا یہ ایک نفاق کی علامت ہے اور جیسا کہ پچھلے طرف میں بتایا گیا ہے کہ آج کل لوگ نماز کو تو قضا کرنا ایک عام بات سمجھ لیتے ہیں اور کوئی اور شرم بھی نہیں آتی ہے کسی سے پوچھو کہ نماز پڑھ تو کر میں پڑھتا ہوں لیکن کچھ نماز قضا کر لیتا ہوں کوئی اس کو سمجھاتا ہے کہ غلط ہے کہ ہاں مجھے پتا اور اس کے لیے بھی لڑائی کرتا۔ ہے حالانکہ اس کو شرم بتانے میں شرم ان کو لگنی چاہیے کہ ہم نماز اللہ کے حق میں آخری میں ادا کرتا ہوں تو اس لیے غلط انسان کو اللہ کی عبادت فوراً دوڑنے کے کی لیے نماز کے لیے دوڑنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اللہ مومنوں کے بارے میں کیا پرمت ہیں سور نور میں رجالیہ تجارت ولا عن و اقسام سلاط و کہ یہ رجال یہ لوگ اس طرح ہے کہ ان لوگ کی کوئی تجارت لا تور تجارت نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید فروخت ان لوگ کے اللہ کے ذکر اذکار اور مسجد میں آنے سے اور نماز ادا کرنے کے لیے اور یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں یعنی خرید فروخت کی کبھی ان لوگ کو نہیں روکتی اور ہم لوگ آج کل ساری تجارت خرید فروغ دنیا کے لیے ہم لوگ یہ ساری عبادت نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز آخری میں کر لیں گے حالانکہ یہ نفاق کے ایک نشانی ہے یہ نفاق کے اثر اس سے بچنا چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان جہاد سے پیراض کرتا ہے اور یہاں سے مراد صحیح طریقے سے جو جہاد ہے آج کل ویسے کہ تو دنیا میں حقیقت کے بعد ہے آج کل اسلام میں کہیں بھی جاؤ کہیں صحیح طریقے سے جہاد نہیں ہے بے ابھی نہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان من على النفاق کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے اور مرنے سے پہلے کبھی اس کے دل میں یہ تصور کبھی تمنا نہیں ہوا کہ میں شہید مر کے میں شہید ہو کے مروں یہی تمنا کبھی نہیں کرتا کہ میں کبھی اللہ کے لیے جہاد کروں تو اس کے دل میں ایک نفاق ایک نشانی ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم مرے تو شہید مرے ہر مسلمان کے یہ دل میں تمنا ہونا چاہیے کہ ہم جہاد کبھی بھی کریں موقع ملے تو ہم کریں لیکن صحیح طریقے سے جہاد آج کل کہیں بھی جاؤ کہیں صحیح طریقے سے جہاز نہیں جہاد کے شروع ہے احکام ہے کچھ مسائل ہے لڑائی کرنے کے احکام ہے سب ایک ہے اللہ کے لیے متفق ہو جائے صرف اللہ کے لیے زمین کے لیے نہیں کسی اور چیز کے لیے صرف خالص اللہ کے لیے جس طرح صحاب کرام کرتے تھے آج کل ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے فی اگر پھر بھی مومن کے دل میں تمنا ہو کہ اگر کبھی موقع ملے مجبور ہو جائے تو میں ضرور کروں گا تو اگر کوئی کسی کے دل میں یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں کریں گے اور اس فریضے سے نفرت کرتا ہے تو سمجھو اس کے دل میں نفاق ایک علامت ہے اسی طرح آخری نشانی اور میں ذکر کروں گا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ یعنی ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور پیچھے دوسرے چہرہ جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نفاق یعنی دو روخی والے ہیں دو رو یعنی دو چہرے والے آپ کے سامنے آئیں گے تو محبت کے باتیں کریں گے آپ کی تعریف سنائیں گے آپ کی غلطی کے کہتے نہیں بھائی کوئی حرج نہیں آپ کی غلطی میں معاف کر دیتا ہے ہر انسان غلطی کرتا ہے اور جب پیچھے جاتا ہے تو لعنت کرتا ہے مذمت کرتا ہے یعنی انسان کے دو چہرہ ہوتا ہے ایک دکھانے والے الگ چہرہ ہے اور حقیقت الگ ہے اللہ کے رسول میں تو تجید شر الناس اور سب سے یعنی بدترین وہ لوگ ان پاؤ جو دو رخ ہوتے ہیں ان کے دو رخ ہوتا ہے جو ان کے پاس ایک چہرے لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے تو یہ بھی نفاق کی کلامت ہے منافق لوگ یہ کرتے تھے تو یہ جو بتائے گئے ذکر کرے گئے نفاق کے اثر میں آتا ہے اگر انسان کے اندر یہ ساری صفات ہوتی تو وہ بڑے نفاق میں آ سکتا ہے اس لیے نفاق, نفاق کے نفاق اکبر کے ایک ذریعہ ہے صلی اللہ کے رسول بار بار کہتے کہ نفاق بھی دل میں ایک بھی ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے نفاق کے عملی اگر چھے تو پھر بھی بچانا چاہیے کیونکہ اگر انسان کے دل میں اگر یہ مجتمعے ہو ہیں تو بڑا منافق بھی بن سکتا ہے اور وہ نفاق اور کفر بھی کر سکتا ہے اس لیے انسان پہلے ہی سے انسان اپنے آپ کے دل کو صاف کرنا چاہیے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق تو بہت ہے نفاق کے اکبر اور اخر میں نفاق اکبر بتایا گیا جا کہ نفاق کے اکبر کرنے والا وہ اگرچہ دنیا کے حساب سے وہ مسلمان اس کو مانا جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نفاق کا اثر یعنی جھوٹا یا غداری کرنے والا یا مکار یا کوئی بھی جو ہوتے ہیں یہ سفاق یہ کافی کفر اکبر نہیں ہیں لیکن یہ گنہگار ہوتا ہے نفاق کا اکبر جو بھی کرتا ہے اور نفاق اکبر یہ کبھی مومن سے سادے نہیں ہوتا ہے اور نفاق کا اثر مومن سے ہو سکتا ہے یعنی مومن کبھی وادہ خلافی کرے گا کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن کفر اکبر نفا کا اکبر وہ کبھی نہیں زندگی میں کرے گا تصور بھی نہیں کرے گا اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو یہ کبھی آپ نہیں کرو گے اور جو کرتا ہے اس کو جاننا چاہیے یعنی جاننا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان مکمل نہیں ہے نفاق اکبر اعتقاد کے اندر ظاہر و باطن میں اختناف کا نام ہے اور جبکہ نفاق کا اثر نہیں صرف اعمال کے اندر ہے بتا گئے فرق شروع میں کہ اکبر اق... یعنی عقیدے میں اور عقیدے میں اصل دل میں ہے اور اعمال بھی ظاہر کبھی ہو سکتا ہے لیکن نفاق اثر صرف اعمال میں ہے دل میں نہیں دل میں ایمان اس کا مضبوط ہے لیکن اعمال میں جھوٹ زبان پہ ہاتھ پہ یہ چیزوں میں اس کے ہوتا ہے نفاق اکبر کا مرتکب شخص عموماً جو نفاق اکبر جو کرتا ہے اس کے توبہ اس کو کرنے کی کم گنجائش ملتی ہے کم دیکھا گیا کہ جس کے دل میں اسلام سے بغض و نفرت ہے کہ وہ ایک دن یہ آئے کہ وہ مسلمان ہو جائے مکمل صحیح طریقے سے کم ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے عموماً الحمد جو نفاق اثر کرنے والے کبھی انسان توبہ کر لیتا تو یہ کاموں سے بھی انسان بچتا ہے نفاق اکبر اگر وہ جرم میں ملوث ہو گئے تو اس کو سزا دینی چاہیے اور قتل تک اس کے سزا مل سکتی ہے اور نفاق کے اثر کی سزا قتل تک نہیں لیکن حاکم اس کو تادب کے لیے یا تو اس کو کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے کہ اس کو جیسا کہ اس کو اس کے ساتھ سختی کرے لیکن وہ قتل کے نوبت اور سختی کے ساتھ یعنی زیادہ جیل اور سخت یہ سزا اس کے نوبت نہیں آتی ہے اس لیے تقریباً یہ اہم فرق ہے اور نفاق اکبر اگر مرتا ہے تو وہ جہنم کے مستحق اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا کبھی نہیں نکلے گا کیا دلیل قرآن کے آتے ہے ان نل منافق کے منافق لوگ جہنم کے ادنے حصے میں جا کے گرتے ہیں والا جدون انہا مہیسا اور انہوں کا کوئی بھی چھٹکارا نہیں ہو سکے تو اس لیے منافق اکبر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے اور منافق جو چھوٹا منافق منافق اثر جو مرتخب ہوتا ہے وہ اگر عذاب کے مستحق کچھ دن کے لیے ہے لیکن اللہ تعالی پھر بھی توبہ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کے بعد اس کو جنت میں انشاءاللہ داخل کرائیں گے یہ تقریباً نفاق کے اور نفاق کے اقسام اور مسائل کے متعلق ہے اللہ سے دعا کے اللہ سلم ہم لوگ کے دل میں ایمان مضبوط رکھے اور ہمیشہ نفاق کفر شرک اور ہر قسم کے یعنی خراپات اور واحیہ سے ہم لوگ کے دل, دل کو محفوظ رکھے اور خاص کر نفاق سے اور ہمیشہ ہم کے دل مضبوط رکھے اور صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ علی و صاحب